والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختذا بهديه وأوفى بعهده واستمنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تُعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتخون وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الصاع حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم سامع حضرات موجودہ دور میں موحدین کی عملی ذمہ داریاں آج کا موضوع ہے عرض یہ ہے کہ دور کوئی بھی ہو ہر دور میں جو اصل کردار ہے وہ موحدین ہی کا جو معاہد ہیں اور اللہ رب العزت کی توحید کے تقاضے سمجھتے ہیں اور پورا کرتے ہیں حقیقت میں انہی کی جد و جہد قابل قدر ہے انہی کا کردار شرح مطلوب ہے اور جو لوگ فہم توحید میں کورے ہیں یا عمل توحید کے فہم سے قاصر ہیں ان کا کوئی کردار نہیں اللہ تعالی کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ان کا پیدا ہو کر دنیا میں آنا اور یہ جینا اور کھانا اور پھرنا پینا یہ سب ان جانوروں کی مانند ہے جس کی کوئی فدر و قیمت نہیں اللہ پاک فرمان ہے حدیث کے ذریعے فرمایا کہ لو کانت الدنیا طاہد اللہ جناح بعوضہ کہ یہ دنیا ساری کے ساری مل کر اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالی کسی کفر کرنے والے کو کسی شرک کرنے والے کو ایک اناج کا دانہ بھی نہ دیتا اور ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا اور حدیث ہی بات واضح ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے باغی اور مجرے میں لگودل بغائی لما یوں ساروں اگر اس زمین پر یہ درندے کتے اور خنزیر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش ہی نہ برساتے لیکن کتوں کی خاطر ان درندوں کی خاطر بارش برستی ہے تو ان لوگوں کو بھی اس بارش سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے ورنہ وہ کسی قابل نہیں ہے تو اصل اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی توحید سمجھتے ہیں اسے اپناتے ہیں اور توحید کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دنیا اس دنیا کا قیوام جو ہے وہ عقیدہ توحید پر نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ لاتقو سعت حت القل اللہ, اللہ اللہ اس وقت تک قیامد قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک شخص بھی صحیح معنیٰ میں اللہ کو ماننے والا ہوگا یعنی دنیا کا تمام عقیدہ توحید پر اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک شخص بھی اللہ تعالی کو ماننے والا ہوگا اور توحید کے تقاضے سمجھنے والا ہوگا اور ان کو عملی طور پہ اپنانے والا ہوگا اس وقت تک دنیا قائم ہے آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا کائم ہونا کتنی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ہوگی زمینیں آسمان سب توڑ دیے جائیں اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ روئی کے گالوں کی ادھر اڑیں گے یہ سورج چاند ستارے سب بے نور ایک عجیب ساری کی دنیا پر چھا جائے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی یہ اتنا بڑا فساد ہے اتنا بڑا بگاڑ ہے اس دنیا پہ کہ کوئی بگاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ بگاڑ کیوں آئے گا جب توحید ختم ہوگا جب ایک توحید کو جاننے والا ختم ہو ہوگا وہ آخری باقی بچا تھا ایک ہی فرد تھا اس کی خاطر سورج طلوع بھی ہو رہا تھا غروب بھی ہو رہا تھا اور دنیا قائم تھی نظام شمسی اور نظام علوی نظام سفلی سب قائم تھے اس ایک بندے کی خاطر وہ بھی نہ رہا تو قیامت قائم ہوگی اتنی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا ہے دنیا کا قیم جو ہے وہ توحید بل اور اللہ پاک کا فرمان ہے وہ ماں خلط جنہ اللہ کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہاں عبادت کا اصل معنیٰ توحید ہے عبداللہ بن عباس مفسر امت جن کے لیے پیغمبر علیہ نے دعا کی تھی کہ علام الكتاب یا اللہ اس بندے کو قرآن کی تفسیر سکھا دے اس کو قرآن کا عالم بنا دے اور واقعات اتنے بڑے مفسر ہیں قرآن کے کہ کوئی مفسر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ نے ان کو لغت دی قرآن کا فہم دیا اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کی جو اساس ہے تفسیر قرآن کے لیے وہ اطاف رما دی فرماتے ہیں کہ لیا بہ دون کا معنی لی واہ دون کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے یعنی اپنی توحید کے لیے پیدا کیا جن کیونکہ دین اسلام میں عبادت کی اساس جو ہے وہ توحید ہے بلکہ پورے دین کا جو اصل محور ہے وہ توحید ہے نبی السلام کی ایک حدید ہے کہ رس ہو شہادت ہوں اللہ الہ اللہ, اللہ. کہ اس دین کا سر کیا ہے لا الا اللہ کی گواہی دینے اس دین کا سر اور سر اصل چیز ہے انسان کے ڈھانچے میں اس کو اتار کے پھینک دینے سے باقی ڈھانچہ جو ہے وہ مردار ہو جاتا ہے ایک سرکٹی لاش ہو جاتی تو یہ توحید کی حقیقت ہے اور یہ توحید کا مقام جو بندے اس مقام کو سمجھتے ہیں وہ خیر البریہ ہیں سب سے بہترین مخلوق جو بندے اس مقام کو نہیں سمجھتے دنوی اعتبار سے ترقی کرتے کرتے چاند تک پہنچ جائیں مشق البری ہے سب سے بدترین سب سے بدترین مخلوق ہے وہ مخلوقات بڑی بڑی خصیص آپ نے دیکھی ہوں گی گٹر میں کیڑے چلتے ہیں گندگی میں کیڑے چلتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے اس سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جو اللہ کی توحید کے فہم سے قاصر تو بھلا ایسے لوگوں کی کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے پیدا ہوتے ہیں کچھ عرصہ جیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جس کھڈے میں چاہے گریں اور مریں کوئی ان کی پرواہ نہیں تو اصل جو اللہ کے بندے ہیں وہ موحدین ہیں اور ہر دور میں جو کردار ہے وہ موحدین ہی کا موحدین کا کردار ہے اور توحید کے ساتھ کردار ہے توحید کے بغیر نہیں توحید کے بغیر کوئی کردار نہیں دیکھیں معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا علاج توحید ہے کچھ امراض روحانی ہوتے ہیں کچھ جسمانی ہوتے ہیں کچھ مشاقل باطنی ہوتی ہیں اور کچھ کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے جو بھی مشاقل ہیں جو بھی امراض ہیں ان کا علاج توحید ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں محمد الرسود اللہ صلی وسلم اور سارے امریا جو ان کا مشن ہے وہ اس عالم انسانیت کے لیے مشل راہ ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں اپنے طور پر سوچیں کہ دنیا کی اصلاح کیسے ممکن ہے ہماری اصلاح کیسے ممکن ہے امراض کا ازالہ کیسے ممکن ہے جو چاہے سوچ دے رہے وہ سوچ انتہائی ناقص ہو اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو منحج دیا ہے وہ ایک مکمل منحج ایک مکمل پروگرام ہے انفرادی اور اجتماعی حیات طیبہ کا باقی نبی اللہ سلام جس معاشرے میں آئے اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا شرف تو عام تھا ہی بدعنوانیاں ڈاکے زنا شراب نوشی قتل و غارت گری اختلافات کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا اور آپ کی پہلی آواز کیا تھی پہلی دعوت کیا تھی ایوہ الناس قولوا لا الہ اللہ. یہ نہیں کہا کہ لوگوں شراب نہ پیو زنا نہ کرو اور ڈاکے نہ ڈالے قتل و غارت گری چھوڑ دو نہیں ان میں سے کسی برائی کے خلاف آپ نے آواز نہیں اٹھائی ہاں جس برائی کے خلاف آواز اٹھائی وہ شرط ہے. قولو لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو توحید کا اعتراف کرو یہ ایک بڑا خطرناک مرض ہے اور سارے امراض کی جڑ ہے اسی پر آپ نے توجہ دی مکہ کی تیرہ سالہ زندگی اس میں آپ کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے صرف تین امور توحید رسالت اور آخرت چوتھی کوئی چیز بیان نہیں کی نماز آخر میں جا کے فرض ہو مکی زندگی کے بالکل آخری سال پر. اس سے قبل ساری محنت ان تین عقیدوں پر ہو رہی ہیں. عقیدہ توحید پر عقیدہ رسالت پر اور فکر آخرت یہ تینوں عقائد ہیں ان کی اصلاح پر آپ توجہ دے رہے ہیں اور خوب ایک دعوت کا جو سلسلہ تھا وہ قائم تھا اور اسی پر آپ قائم رہے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہجرت کر لی مدینہ منورہ میں دعوت پہنچ چکی تھی اور پھر وہاں اصلاح کا نظام توحید کی اساس پر قائم ہوا تھا مدینہ کے جو لوگ تھے انصار صحابہ جیسے ہماری ہے نا کہ بلینک پیپر دیکھ لیا کہ اس پر آپ جو چاہے شرائط تحریر کر لیں ہمارے پاس آ جائے شرائط آپ کی جو چاہے لکھ لیں وہ ہم اس پر انگوٹھا لگا دیں آمنا وسدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشطرت ضرورت میں شرائط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میری شرط میری شرط ایک ہی ہے اور وہ میرے پروردگار کے بارے میں انتہ بلا تو شریفو بھی شہید ہے کہ تم نے میرے رب کی عبادت کرنی ہے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرا یہ ایک شرط ہے جو تمام شرائط کا ایک اساسی نقطہ ہے ہر چیز کی اصلاح یہیں سے پھوٹ کہ ایک بندہ توحید سمجھ لے اپنا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ بالکل راست بنا لے سچا تعلق جوڑ لے تو ہر قسم کی اصلاح اسی میں پوشیدہ اور مدمر فرما کہ میری ایک ہی شرط کہ تم نے میرے رب کی عبادت کر اور عبادت بھی ایسی کہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور نبیر اسلام کے مکی دور میں کبھی کبھی حج کرنے آتے تو چھپ کر نبیر اسلام سے ملاقات کرتے تھے اور پھر یہ بیعت اقبہ اولا اور ثانیہ بکہ میں ہوئی رات کی تاریکی میں ایک بڑا مشن تھا سمجھ چکے تھے چنانچہ اسی شرط پر ایک طرح کا سمجھوتا ہوا اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور یوں توحید کی اساس پر ایک ریاست قائم ہو گئی میرے نزدیک دو ریاستیں عقیدہ توحید پر قائم ہوئی ہیں ایک مدینہ منورہ دوسری پاکستان اس کے قیام کے وقت گلی گلی میں ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن مدینہ منورہ میں جو توحید کی اساس پر یہ اسٹیٹ قائم ہوئی توحید کو باقاعدہ نافذ کیا گیا اور سارے شعبہ ہائے حیات پر توحید قائم تھی توحید کا رنگ تھا اور اللہ نے اس سلطنت کو کہاں سے کہاں پہنچا دی لاکھوں مربع امید علاقہ فتح ہوا دنیا کی سربتیں مدینہ منورہ میں ڈھیر ہو گئیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے اور کتنی تکلیف سے آپ نے کہا ہوگا کہ آج ایک شخص محمد کا مہمان بنایا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں نے نو کے نو گھروں میں پتہ کروایا مہمان کے لیے کچھ نہیں جو اس کو پیش کرے تم میں سے کون ہے جو میرے مہمان کو ساتھ لے لے تو ایک صحابی تیار ہوا اس نے اس کو سادہ سمجھا اور نبی علام کے مہمان کو ساتھ لے کے اور اس کی ضیافت اس نے پیش کی واقعہ معروف ہے وہ کھانا اس کے گھر میں بھی کم تھا اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا اندھیرے میں میں مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا خود بھی ساتھ بیٹھ گیا پیٹ سے بےقرار ہے بھوک سے لیکن خالی ہاتھ چلا رہا ہے کھانا نہیں کھا رہا بچوں کو تسلی دے کر سلا دی اور فجر تک جاگتا بات گئی صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ دونوں میاں بیوی نے وہ رات بھوک کے مارے جو ہے وہ کرمٹ میں بدلتے نہیں گزارے بھوک نیند نہیں آئی بچے تو سو گئے بلاخ بچوں پر نیند آ ہی جاتی انہیں نیند لی صبح جب اذان ہوئی مسجد میں گئے دروازے پر کھڑے ہیں مسکرا رہے ہیں رات تو نے جو کچھ کیا تمہارے بارہ میں قرآن بر اوکان خساس تھا اتنے یہ ہے برگزیدہ لوگ خود فاتح برداشت کرتے ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر یہ دور تھا لیکن وہ دور بھی آ گیا کہ آپ نے سونا اور چاندی تقسیم کیا بانٹا گنے اور تولے بغیر اور کسی صحابی نے کہا اور چاہیے تو اس کو اور دے دیا یہ دور کیوں آ یہ سر دور یہ ترقی اقتصادی ترقی اور پھر امن و سکون اور سلامتی عالم انسانیت کی دو ہی ضرورتیں ہمیں سکون چاہیے ہمیں کھانا چاہیے یہ دو ہی ضرورتیں ہیں سکون بھی اللہ نے دیا اور کھانا بھی دیا کیوں اس توحید کی پاسداری کی بنا لیکن افسوس ہے کہ یہاں وہ پاسداری نہیں ریاست یہ بھی توحید کی احساس پر حاصل کی گئی لیکن یہاں توحید کا نام و نشان ہے ہم کتنے مسکین لوگ ہیں کہ جو ہمارے ہاکے ہیں اس وقت جو سندھ کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے سیاسی اعتبار سے حکومت میں جس کا ایک بار اعلان آیا تھا انہی دنوں میں آج ڈیڑھ دو مہینے قبل کہ ہمارے سیون کو سیلاب آیا ہوا تھا تباہ کاریاں پھیلی ہوئی تھی ہمارے سیون کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے سیون شریف کو ہمارا قلندر بچا لے قلندر بچا لے ہم کتنی قابل رحم قوم ہیں یہ ہمارے حکام ہیں یہ ان کی عقیدے ہیں اور پانی اگلے ہی دن داخل ہوگی اب تک موجود ہو اللہ تعالی جو عذاب دیتا ہے کبھی زلزلوں کی صورت میں کبھی سیلابوں کی صورت میں اس میں بہت سی حکمت ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس عذاب میں مر گئے وہ تو مر گئے اللہ ان کا حساب لے گا جو زندہ ہیں ان کو ہم ایک موقع دے رہے ہیں کہ اب بھی لوٹاؤ تم نے یہ کلمہ کفر جو تم نے کہا ہے. کہ اس شہر کو وہ مردہ بچا لے گا جو وہاں بدخون ہے یہ کلمہ کفر ہے. اب تم دیکھو کہ اس نے نہیں بچایا تو کم از کم توبہ کر لو اللہ کی طرف انعبت کر لو لیکن نہیں یہ تو حکام یہ تو حکام کا حال بڑے بڑے غلام اور پوچھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان میں ہے کتنا بڑا چہل اور کتنا بڑا ایک ایسا عقیدہ جو ابو جہل کا بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ لا مکان میں ہے اس سے پوچھے, پوچھے کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی سب سے بڑی معصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جس کا آپ کو علم نہیں اللہ تعالی کے بارے میں کیا بات کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتا دی اس سے ہٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے ورنہ یہ ایک لفظ شرک سے بڑا گناہ ہوگا قرآن نے اس کو شیر سے بڑا گناہ قرار دیا اللہ تعالیٰ لا مکان اللہ نے اپنے بارے میں خود خبر دی اور رحمان ادر ارشا رحمان ارش مستفی یہ اس کا مکان ہے عرش پر مستوی آپ کہیں لامکان یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ جب مکان مانو گے تو جہد ماننی پڑے گی جب جہد مانو گے تو اللہ تعالی کو جہد کے اندر معصور ماننا پڑے گا جہد میں گھیرا ہوگا مانا نوز بلا جہد بڑی ہوگی اور جو معصور چیز وہ چھوٹی ہوگی سارے ڈکاؤں سے اللہ رب العزت کی معرفت عقل پر قائم تھوڑی قرآن نے اللہ کا مکان بھی بتایا اور اللہ کی جہت بھی اس کا تذکر آپ روزانہ کرتے ہیں اپنی نماز میں سبحان ربی العلاء. اللہ اللہ اہل آہلا کا میں سب سے اوپر یہ اس کی جہت سب سے اوپر وہ کس طرح ہے وہ ہمیں معلوم نہیں اللہ رب عزت کے مکان کو اپنے مکان پر تیاز نہ کرو اس کی جہت کو اپنی جہت پر اتیاز نہ کرو مسلم میں حدیث ہے اسلام کے دور میں ایک بعد میں دکھ ہوا اور بڑا ایک ملال سا بے قرار ہو گیا کہ میں نے اس بیچاری کو کیوں مارا اور پھر خود ہی سوچا کہ اس کو میں آزاد کر دوں تلافی یہی ہے تلافی کی صورت یہ کہ اس کو آزاد کرو لیکن اس غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے جو مسلمان اس کا علم نہیں تھے مسلمان ہے یا نہیں نبی علیہ نے رجوع کیا فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ نہ خود دیکھو لونڈی کو لیا آیا باد حدیث میں اس لونڈی کے گونگا ہونے کا ذکر اس لیے اس کو محسوس نہ ہو سکے نبی اس اپنے قریب بلائے اور پوچھا کہ این اللہ اللہ کہاں ہے آپ خود سمجھ رکھتے ہیں لفظ کہاں کے ذریعے کوئی سوال کرنا مکان ہے یا لا مکان فلاں چیز کہاں ہے اس کے مکان کا پوچھ رہے ہیں یا لا مکان کا پوچھ رہے ہیں؟ لا مکان چیز کے لیے کہاں کا سوال نہیں ہوتا السماء اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اللہ آسمان فرمایا کہ من ہلا؟ میں کون اس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا پھر نبی اسلام کی طرف کہ اس اللہ کے آپ رسول فرمایا کہ فإنها مؤمنہ اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے اس کے ایوان کی میں گواہی دیتا ہوں دیکھیے جہاں یہ عقیدے ہو یہ علماء کا حال ہے اور وہ حکام کا حال ہے تو پھر یہ رعیت کتنی قابل رحم اب پھر سارا کردار کن کا ہوا معاہدین کا اسلح کا کام وہ تھوڑی کریں گے جن کے پاس خود فساد ہے ایک مشرق توحید کو قائم نہیں کر سکتا ایک بدر تھے سنت کی تنفیذ نہیں کر سکتا اقامت توحید کی بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس خود توحید ہو اور توحید کا فہم اقامت سنت کی بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سنت کا فہم ہو سنت کی محبت ہو سنت پر عمل ہو اور خود اپنے اوپر ان چیزوں کو پہلے نافذ کر لے اپنے اوپر نافذ کر تو پھر سارا کردار کس کا ہوا اہل توحید کا موحدین کا تو آج کیا ضرورت ہے پہلی ضرورت یہ ہے ہم خود توحید کو سمجھیں اور فہم بھی انتہائی قوی قسم کا فہم کو سرسری سری فہم نہ ہو ایسا فہم جو واقع قابل اعتماد ہے ایک معرفت ایک فہم اب صدیق عنہ اور عمر بن خطاب عنہ ان دونوں شخصیتوں کا اس امت میں بڑا عظیم مقام ہے یہ مقام اتنا عظیم کیوں ہے سعید بخاری عمر کا قول ہے کہ کننا نقول و رسول اللہ وسلم ہے افضل و حاضر علم ابو بکر ثم عمر ہم کہا کرتے تھے اور پیغمبر اسلام زندہ تھے کہ اس امت میں سب سے افضل یہ نبیر اسلام کے بعد ابو بکر ہے اور ان کے بعد عمر ہے رضی العن سب کت کیوں لے گئے یہ سوچنے والی بات ہے ورنہ عمل سب کے یکساں تھے تحجد کا اہتمام روزوں کا اہتمام قرآن کی تلاوت کے اہتمام سب یکساں کرتے تھے نبی الفلام کی صحبت سب کو حاصل ہے اور صحبت کا مقام سب کا برابر لیکن ان دونوں کی انفرادی خاصیت کیوں ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ایک واقعہ بیان کیا اس کے پاس ایک گائے تھی اس نے گائے پر سامان لادا اور ایک سفر پہ روانہ ہوا بہت ہی بھاری وہ سامان تھا گائے چل پڑی کچھ آگے بڑھی گائے تھک گئی ہوگی رک گئی اور اس نے اپنا منہ پیچھے کیا اور اپنے مالک سے کہا کہ ان نال لبن خلب کہ ت نے جو کام مجھ سے لیا ہے یہ سامان اٹھانے کا ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہم یہ مال برداری کے لیے پیدا نہیں ہوئی اللہ تعالی نے ہمیں کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہمارا دودھ دھو پیو ہم سے کھیتی باڑی کا کام لے لو لیکن سامان ڈھونا یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے تم ہم پر زیادتی کر رہے ہو گائے یہ جگہ خاموش ہو گئی تو ایک شخص بول اٹھا کہ بخرتکل گائے بات کر سکتی گائے بات کر سکتی نبی رکھ اس کی یہ بات سن کر کچھ غصے میں آ گیا کہ تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی فرمایا کہ آنا عمر میں نبارے بابو بکرے و عمر ہاں گائے نے بات کی میرا اس پر ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے ابو بکر کا بھی ایمان ہے عمر کا بھی ایمان ہے یہ تین نام آپ کیا سمجھے ایک ہے امل اور ایک ہے معرفت ادراک اور معرفت اس کی حقیقت بہت اونچی ادراک اور معرفت کی نبیر اضبان نے اپنے ابو بکر اور عمر اپنے ساتھ ان دونوں کے ایمان کی آپ نے ضمانت دے دی کوئی مانے یا نہ مانے اس قصے کو میں مانتا ہوں ابو بکر بھی مانتا اور عمر بھی مانتا یہ معرفت ہے اور یقین کریں یہ معرفت عقیدے کے میدان میں جو ٹھوس معرفت ہو بڑی کارآ اور یہ وجہ ہے ان دونوں شخصیتوں کے اس مقام اور درجے کی جو حدیث میں بارت ہے معرفت پورے وسوخ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ تو جب یہ بات کہی جائے نا کہ توحید کی معرفت تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اہل حدیث ہوں اور مجھے معرفت حاصل اہل حدیث ہونا یہ موحد ہونے کی ایک گارنٹی نہیں اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے اور بڑے ایک وسوق اور ٹھوس فہم کی ضرورت ہے بڑی کارآمد اس شخص کی معرفت کتنی ٹھوس تھی جس کا قیامت کے دن وزن امال ہوا اس کے امال کو تولا گیا نیکی کوئی بھی نہیں تھی ہاں گناہوں کے 99 دفاتر تھے اپنا یہ فرق دیکھ چکا تھا نیکی کی ایک پرچی ہے اور گناہوں کے 99 دفاتر اللہ بھائی کا بھی اور حضدور وزنا کر میرے بندے آؤ تمہارے امال تلنے والے ہیں آخر قریب کھڑے ہو جاؤ اور وزن خود دیکھو کہے گا یار بتا میرا سجلا وزن کیا دیکھوں رزلٹ تو سمجھ نظر آ رہا ہے یہ نیکی کی ایک پرچی ان دفاتر کا مقابلہ کیا کر سکتی اللہ پاک فرمایا کہ تم اپنا وزن دیکھو غریب پہنچ گیا حدیث معروف ہے وزن ہوا وہ پرچی بھاری پڑ گئی وہ دفاتر ہلکے پڑ گئے جو نان کے رجسٹر تھے گناہوں سے بھرے ہوئے وہ ہلکے پڑ گئے ان میں گناہ تھے شرک نہیں تھا اور یہ پرچی کیا تھی ان لا الا اللہ, الہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کو قبول کر لیا اور یہ ایک ہی نیکی اتنے سارے گناہوں پر بھاری پڑے گئی یہ کیا ہے یا تھوڑا توقف کر کے سمجھیں کہ اللہ پاک نے کیا قبول کیا ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے اشا دوں اللہ فرق ہے ان دونوں اس پرچی میں لا الہ ان اللہ نہیں تھا بلکہ ان لا الہ اشاطم اللہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ لاحد اللہ کی گواہی کس کے سامنے دے رہا اپنے خالق اور مالک کے سامنے اس گواہی کو حقیقت کون جانتا رب العزت اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس گواہی کو قبول کیا اور ایسا قبول کیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دی اور یہ گواہی سچے علم پر قائم ہوتی ہے گواہی چاہن پر نہیں ہوتی گواہی چہاد پر نہیں ہوتی عدالت میں کوئی چھوٹا سا کیس ہو کسی پلاٹ کا اور آپ کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو کتنی جر ہوتی اس گواہی کے تعلق سے اس پلاٹ کے علم کے حوالے سے بڑی جرا ہوتی ہے گواہی میں علم چاہیے اور یہ گواہی تو کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی تو اللہ رب عزت نے اس کی اس گواہی کو گواہی کے طور پہ قبول کیا اور گواہی کی اساس جو ہے وہ علم ہے تمہاری پہلی ذمہ داری خود اس توحید کا فہم پوری قوت اور بصیرت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ ایسا یقین جس میں شک و شما نہ ہو اور ایسا علم جس میں چہل نہ ہو پھر یہ چیز انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ابو بکر عمر رضی رائن عما نبیر اسلام نے بڑے بسوخ کے ساتھ کہہ دیا کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ابو بکر احمر مانتے ہیں حالانکہ اور انہوں نے کچھ نہیں کہا اور ہو سکتا ہے وہاں وہ موجود بھی نہ ہو لیکن نبی اسلام نے پورے فسو کے ساتھ ان کی طرف سے بھی گواہی دے دی ان کا علم مسلم تھا اور یہ چیز ان کی برتری کا باعث ہے. ورنہ عملی طور پہ تو سب یکساں سے تقریب تو گزاری میں نبی اسلام کی اقتضاء میں نمازوں کی ادائیگی روزے رکھنا جہاد کرنا ساتھ کرتا ہے لیکن یہ تفاوت ہے یہ تفاوت تو اللہ تعالی نے ہمیں یقین ہے. ایک بڑی نعمت تھا فرمائی توحید کی نعمت یہ اصل اصل دین ہے اور یہ اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے اور یہی در حقیقت ہر قسم کی آفیت سعادت اور فلاح کا پروگرام قولو لا اول تف لٹو یہ کلمہ پڑھ لو اللہ کی توحید کا اس کو قبول کر لو تم فلاح پا جاؤ مطلق فلاح ہے دنیا کی قبر کی قیامت کی مطلق سعادت کا اعلان ہے کہ تم توحید کو پہچان لو فلاح پا جاؤ تو پہلا کردار کیا ہے ہم خود اس توحید کا فہم حاصل کریں اور پھر سچے اس توحید کے دائیں بنے اس, اس کے فہم اور اس کو اپنانا پورے علم کے ساتھ پورے علم کے ساتھ اور یہ بات اگنوٹ کر لے کہ عقیدہ توحید کسی بھی شعبے سے متعلق ہو توحید کی تین نقصان توحید ربوبیت توحید الوحیت اور توحید اسما صفات عقیدہ توحید اپنی ساری اقسام کے ساتھ دو بنیادوں پر قائم ہوتا ہے ایک بریاد نفی دوسری اس بات ہر شعبہ اور یہ توحید کے تعلق سے وہ گہرائی وہ علم ہے جو یقین اس معرفت میں قوت پیدا کرے ہر شعبہ جو ہے وہ نفی اور اس بات پر کھائے یہ نقصہ اگر ہم پہچان لیں تو یہ بڑا ایک برگزیدہ نقصہ ہے فاہم توحید کے لیے انتہائی اہم بات ہے یعنی توحید کا ہر شعبہ توحید کی ہر قسم نفی اور اس بات کے ساتھ اب کوئی بھی چیز ہے توحید کے تعلق سے بس اللہ رب العزت عبادت کے لائق ہے یہ اس بات ہے ساتھ ساتھ نفی بھی ہو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ تعالی خالق ہے یہ اللہ کی صفت ہے یہ اس بات ہے سات نفی بھی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. علم کی بات چل رہی ہے نبی علیہ اسلام نے توحید کے تعلق سے ایک علم نافع دیا ایک صحابی ابو دردار نبیل اسلام کے پاس آئے اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ رات کو قیام الحل کر رہا تھا اور میرے گھر میں اس کی کبھی کبھی آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی میں نے دیکھا کہ اس نے تہجد کی تمام رکعات میں صرف سورہ اخلاص پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص کلو گا حالانکہ وہ قرآن کا حافظ ہے صرف سورہ اخلاص اس پڑوسی کا نام ہے قطا بن رحمان ان کا اخیافی بھائی تھا یعنی والدہ کی طرف سے ان کا بھائی تھا پڑوسی بھی تھے تو یہ صحابی اپنے پڑوسی کے اس عمل کو چھوٹا سمجھ رہے رسول اللہ نے ابو سردا تمہیں معلوم نہیں کہ سورہ اخلاص ایک فائی قرآن کے برابر یہ بات نہیں جانتے تو حالانکہ ایک سطر کی صورت ہے چند الفاظ پر مشتمل چھوٹا تھا مضمون سورہ بکر اس سے کتنی بڑی لیکن سورہ اخلاص کو بھی مقام کیوں دیا گیا کی؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں دو صفات ہیں اور یہ دو صفات قرآن پاک میں اور کہیں ذکر نہیں ہوئی ایک عہد دوسری سمت پورے قرآن میں اور کہیں عہد کی جگہ واحد ہے عہد نہیں اور سمت یہ دو صفات کئی مجبور نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں صفات یہ مکمل توحید کی اساس ہے نفی اور اس بات کی بنیاد ہے نفی اور اس بات کی بنیاد ہے یہ دونوں صفات ایسی ہیں کہ ان کا اطلاق پوری صفات پر ہوتا ہے پوری توحید پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ احد ہے اللہ تعالیٰ آہد ہے ہر چیز میں اب اس کی ساری صفات ملے وہ رحمان ہے رحیم ہے رزاق ہے غفار ہے جبار ہے قہار ہے اب وہ عہد ہے رحمان ہونے میں وہ عہد ہے رحیم ہونے میں وہ عہد ہے جبار ہونے میں وہ عہد ہے رزاق ہونے میں جب اس کو عہد مانتے ہو تو ماننے کی تکمیل کبھی ہوگی جب یہ کہا جائے کہ وہ عہد ہے رزاق ہونے میں اور کوئی رزاق نہیں نفیت اس بات اگر یہ شعور اور یہ ادراک ہو عقیدے کا تو کوئی دوسرا داتا مانا جا سکتا ہے جو ہم نے بہت سے داتے بنا لی فلاں شفا دیتا ہے فلاں اولاد دیتا ہے فلاں روزی دیتا ہے حقیقت یہ کہ نفیت با اس بات ہے عقیدے کی معرفت نہیں اور یہ اصل بصیرت ہے جو توحید کا رسوخ انسان کے اندر پیدا کرتے تو ان سارے مفاہین کے ساتھ توحید کو سمجھنا یہ ہماری ضرورت ہے یہ مباحدین کی ذمہ داری وہ توحید کو سمجھے نفیت و اسبات ہے توحید کو اپنائیں نفیت و اسباتت اور پھر توحید کی دعوت کو پیش کرے توحید کی دعوت کون پیش کرے گا وہی جس کے پاس توحید ہے وہی پیش کریں امت ہماری منتظر ہے ہم کھڑے ہوں آج ہم تباہی اور بربادی کے دانے پر کھڑے ہو درہج کا چاند نظر آ ہوگا اسوہ ابراہیمی کا ذکر ہو رہا ہے خلید اللہ علیہ اثلا تو اس اس پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ انسانیت کی مجاتہ جو ہے وہ صرف عقیدہ توحید سیلاب آئے سیلاب کے دوران زلزلہ بھی آئے یہ ساری اجتماعی یافتیں علاج اور مداوع توحید ہے اور کچھ نہیں تو پھر یہ امت ہمارے کردار کے منتظر ہے ہم اس دعوت کو عام کریں اپنے قلم سے اپنے علم سے اپنے عمل سے اپنی زبان سے توحید کے دائی بن جائے ہمارے کردار کی ضرورت ہمارا کردار مجھے آئیے ابراہیم اسلام پر ایک مشکل آئی مشکل بھی اتنی بڑی کہ ایسی مشکل اس کائنات میں شاید ہی کسی پر آئی ہو ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ وہ آم نہیں تھی ایسی آگ آسمان میں شاید کبھی دیکھی اتنی بڑی آگ اس کو جلانے اور گروانے کے لیے پوری گورنمنٹ اور اس کے سارے ارکان اور سارے عوام کیونکہ ہر رخو ہو بن سرو پوری قوم کی اسماعی آواز تھی کہ اس کو جلا دو ابراہیم نسلم اس کو جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو کتنی اہم کھو اپنے خداؤں کی مدد کرنی پڑتی اس کو جلا دو اجتماعی آواز تھی پھر گورنمنٹ کے سارے وسائل اور آمد انات کے سارے وسائل اس آگ کو روشن کرنے میں صرف ہو صرف ایک بندے کو جلانے کے لیے ایک بندے کی ایسی حیمتاری آگ روشن ہوگی اتنی گرم آگ کے قریب جانے کی ہمت نہیں چلو پھینکو جا کر ہمت ہی نہیں اتنی گرم دوری سے کوئی جھلسانے والی آگ پھر شیطان نے مشورہ دیا منجری کا شیطانی مشورے ساتھ اچھا ساتھ شامل منجری کا مشورہ جیسے توپ سے گولا چلتا ہے دور سے توپ نمای کا جنی تیار ہو ابراہیم اسلام کو جٹا دیا گیا اور پھینک رہے توپ چل نہیں رہی شیطان پھر پہنچ گیا کہ اللہ کے ملائکہ اس کے ساتھ ہیں اللہ کے ملائکہ کو اگر دور کرنا ہے تو ان کو بے لباس کر دو برہنا کر دو برہنا کیا گیا نبی علیہ السلام کے بھگوانے کے امبر فیامت قیامت کے دن سب رہنا آئیں گے اور سب سے پہلے جنت کا جو لباس فاخر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا اللہ کی راہ سب سے پہلے برہنا کیا اور یہ بڑی تکلیف ہے طرح جب برہنا کیا گیا تو بلاک وہاں سے ہٹ گئے اور پھر وہ پھینکنے میں کامیاب ہو ابراہیم السلام نے ایک دعا پڑی تھی نا حسبی اللہ و نعم رکھی بس حسبی اللہ و نعم مل یہ کلمہ توحید ہے یہ تعلق بلّہ ہے مشکل بہت بڑی ہے مشکل ٹلی یا نہیں ٹلی اللہ کا حکم آ گیا کھولنا یا نہ رکھونی برتن کو سلامت ابراہیم آج ٹھنڈی ہو جائے اتنا بھی نہیں ابراہیم السلام کو سردی لگے نہیں بس ٹھنڈک میں سلام تھی ٹھنڈک میں سلام تھی آگ ٹھنڈی ہو گئی احساس کیا تھی یہ کلمہ ہسمی اللہ مجھے اللہ کافی وہ نحم الوکیل اور سب سے بہترین کارساز ارساز جس پر تبکر کیا جائے یہ کلمہ توحید کی اساس ہے مشکل حل ہو گئی اور مشکلیں یقیناً حل ہوتی ہیں اس کلمے کی برکس دوسرا واقعہ نبیل اسلام کے دور کا جنگ احزاب کے موقع پر وہ بھی بڑی کڑی مشکل تھی حالانکہ مسلمانوں پر بڑے کٹھن لمحات آئے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جنگ اعزاب کے موقع پر جو کیفیت تھی باقی بڑی کٹھن تھی اور صحابہ کے دل حلق تک آ رہے ہیں کلجےوں کے حلق تک یہ مارے خوف اپنے شہر کو بچانے کے لیے کند کھو دی جا رہی عورتیں ایک طرف بچے ایک طرف مدینہ شہر ادھر کفار کا پروگرام کہ ساری طاقتوں کو حلیفوں کو جمع کر کے ایک آخری حل بول رہے اور بڑی امیدیں لے کر آئے تھے ہمیں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں یعنی زوف کا آلم آپ دیکھیں شہر کو بچانے کے لیے خندق کھد رہی ہے اور فاقا زدہ کھو فاقا زدہ کو. ایک چٹان آ گئی وہ ٹوٹ نہیں رہی پہلے خیال آیا کہ اس کو چھوڑ دیں پھر سوچا کہ اس کو چھوڑ دیا تو یہاں سے ہم کمزور پڑ جائیں گے مشرقی جہاں سے داخل ہونے میں کامیاب ہو سکتے نبی رسلام کو باخبر کیا گیا ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہم نے چھوڑ دیا اسے فرمایا میں اترتا ہوں آپ اترے اور کدال کی آپ نے زرف لگائی ایک چمک وہاں سے اٹھی جب دوسری زرب لگائی تیسری لگائی اور چٹان ریدا ریدا ہو گئی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اللہ کے نے اپنے ہاتھ اونچے کیے تو کمیز اٹھ گئی ہم نے دیکھا کہ سردار کائنات کے پیٹ پر پتھر بندا ہوا آپ نے اپنی اس تکلیف کا اظہار کسی سے نہیں کیا لیکن اتفاق ہے. وہ قمیص اٹھ گئی اور صحابہ نے پتھر دیکھ کے بندا لیا یہ فاقہ جاویدان ہو نبی اسلام سے ایک بات کہنے آئے پھر برداشت نہ کر سکے یا اصل اجازت دیجئے گھر سے ہو گھر چلے گئے اور کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی جو حالت دیکھی ہے بھوک کے مارے آپ سے بات نہیں ہو رہی کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے تو تیار کرو کم از کم اللہ کے پیغمبر کو پیش کر قصہ طویل ہے یہ کیفیت ہے یہ کمزوری اور مسکت اللہ حافظ. اور کفار پوری تیاری کے ساتھ وہاں موجود اور پھر وہ کریما پڑا جو ہم اسٹیجوں پر پڑھتے ہیں بڑے زوردار طریقے سے اور ہمارا بس یہیں تک معاملہ محدود ہے اگر دل کے گہرائیوں سے تعلق باللہ ہو تو دیکھیں نتائج کیا ثابت ہوتے ہیں کیا برآمد ہوتے ہیں وہی حسمی اللہ و نعم کی حسم اللہ و نعم کیا ابراہیم علیہ اسلام نے آگ پہ جاتے ہوئے پڑھا آگ ٹھنڈی ہو گئی محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اہزاب کے موقع پر پڑا ایک آندھی آگے نبی رسلام کا فرمان ہے تو اللہ نے میری مدد کی سبا کے ذریعے ایک ہوا کا نام مشرق سے چلتی ہے اور طرف جاتی ہے یہ ہوا اٹھی مشرق سے اس ہوا کے ساتھ کچھ مٹی شامل ہو گئی اس مٹی کے ایک ایک ذرے کو اللہ تعالی نے اپنے سپاہی بنا دی خاک خاک کے ذرے اللہ کے سپاہی بن گئے اور ان, ان کا رخ کی آنکھوں کی طرف پڑا اور وہ تتر پتر ہو گئے ایسی ہوا ان کے خیال اکھڑ گئی اور وہ اندھے ہو گئے خاکے بند ہو گئے بھاگ رہے جدھر رخ آتے ٹکرا رہے ہلاکتے ہو رہے اور چند لمحات کے اندر میدان جنگ کا پانچا پڑھ گیا احساس کیا تھی حسم اللہ ہونے میں اس سے بڑی مشکل ہوتی اللہ تعالیٰ ٹالنے والا لیکن مشکلات کا ٹلنا اس توحید کی احساس ہو توحید کی احساس عقیدے کی احساس اصل پوری طور ہماری منتظر ہے نجات دہندہ عقیدہ توحید اچھے نتائج عقیدہ توحید کی برکت سے حاصل ہوتی تو پھر ہم نے اسے اپنانا بھی ہے اور اس کی دعوت کو پیش بھی کرنا توحید کو بیان کرنا توحید کو سیکھنا توحید کو سکھانا بس یہ کردار ہے اول و آخر باقی جو کردار ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے کچھ لوگ عتیدے کی بات کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ان کا نعرہ ہے قیام خلافت ہمارا ہدف قیام خلافت یہ نعرہ انبیاء نے نہیں لگایا انبیاء کا مشن لا الہ الا اللہ, اللہ قیام خلافت نہیں خلافت اور اقتدار وہ بھی چیز ہے قسمی چیز نہیں جدوجہد کر کے حاصل نہیں کی جاتی جدوجہد عقیدہ توحید کی خدمت میں ہو اللہ جب اس قابل سمجھے گا عطا کر دے اس قابل نہیں ہوگا نہیں ملے گی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو جدوجہد سے خریدا جائے نہ ہی ہمارا کردار ہے انبیاء کا کردار قولوا لا الہ الا کو انبیاء کو اقتدار بعد اوقات پیش کیا جاتا تھا نظیر اسلام کو پیش کیا گیا تھا مکہ آپ بادشاہت لے لیں مکہ کی بس توحید بیان کریں ہمارے بتوں پر تنقید نہ کریں رمک اس کے بغیر تو توحید ناقص ہے وہی جو بات شروع میں کی کہ توحید اس بات اور نفی کے ساتھ ہے صرف اللہ کی دعوت دو یہ اس بات ہے اس بات کے ساتھ توحید کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک غیر اللہ کا انکار نہ ہو میں یکفر بتتا ہوں تو یو مم بلّہ فقط استم تک پہلے کفر ہے اور پھر ایمان باللہ ہے پہلے نفیے پھر اس بات ہو وہ کہتا ہے پہلے تصفیہ اپنے اندر کو صاف کرو شیر کی خلاشتوں سے پھر تہلیا پھر اپنے اندر کو سجاؤ توحید کے نور سے لیکن خلاشتوں کے ڈھیر موجود ہوں اوپر آپ نور ڈال دیں خوشبو ڈال دیں کبھی فائدہ نہیں ہوگا پہلے صفائی ضرور ہے اور صفائی اسی انکار کے ساتھ ہمارا کلمہ بھی اسی انکار سے شروع ہوتا ہے لا الہ پہلے نفی ہے کوئی معبود نہیں اللہ اس اس کے بعد اس بات ہے یہ بات تو ناقابل خود انہوں نے زر و جوہر پیش کیے مکہ کا اقتدار پیش کیا نکاح پیش کیا فرمایا کہ ان میں سے کوئی ہدف نہیں توحید جب بھی بیان ہوگی اپنے مکمل مفہوم کے ساتھ بیان ہوگی اور مکمل مفہوم نفی اور اسبات کے ساتھ بغیر غیر اللہ کی تردید اور تفنید کے توحید کا معنی پورا ہو ہی نہیں سکتا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب التوحید ایک مستقل چیپٹر قائم کی ہے اس میں توحید اسما صفات کا ذکر ہے لیکن اس کا آغاز ایک باپ سے کیا باب بابا نبی امت و کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی یہ عنوان ہے یہ عنوان کیوں قائم تو بات بالکل سادہ سی ہے باقی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی اس باب کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے امام بخاری یہ ذہن دینا چاہتے ہیں اور اللہ رب رزت آپ کے تبر کو نور سے بھر دے اور واقعی وہ اس مقام کی اہل ہے یہ سوچ دی انہوں نے کہ نبی اسلام نے توحید کی دعوت دی ہے دعوت توحید کے تعلق سے صرف اور صرف وہی قواعد اور ضوابط معتبر میں جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا توحید کے دائیں بات اپنے اپنے فرقے کے تعلق سے اپنے اپنے عقائد کے تعلق سے توحید کی باتیں کرنے والے بہت ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے منع ہے ٹوٹل قائم ہیں اور میں سمجھتے کوئی قاعدہ معتبر نہیں ہے صرف وہ قاعدہ معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا پھر اس بات کے ساتھ دو حدیثیں کی ان دونوں حدیثوں میں توحید کے دو علوم القاعد حدیث سے دونوں میں ان کا واقعہ ایک حدیث وہ جس میں وہ سواری پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سوار ہے نبی ہم نے پوچھا ہے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے عرض کیا کہ اللہ پر رسول عائد پر میں حق اللہ عباد بلا شیخو بھائی شہید اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یہاں ایک عظیم قاعدے کا فکر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کافی ہوتی تو بات یہاں ختم ہو جاتی ایک جملہ آگے اور ہے ورائش رفو بھی شہید اور کسی کو شریک نہ ٹھہرا پہلا جملہ اس بات ہے دوسرا نفی یعنی توحید کا مکمل معنی نفی اور اس بات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی یہ توحید کا معنی ہے جس کے فہم سے ایک دنیا ہے لیکن یہ ایک عظیم قوت ہے اس اس معرفت کی ایک عظیم اثاث ہے نفی و اسماطن ہر شعبے میں اللہ تعالی کی جتنی صفات جتنے افعال جتنے نام اور جو بھی اللہ کے خصائص ہیں ان سب میں نفی اور اسمات کے قانون کو جاری کرتے رہو یہ ایک عظیم معرفت ہے اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اثاث ہے گناہوں کے دنان میں دفاتر اس قبیل علم کے آگے مانگ پڑ گئے اور یہ ایک کلمہ اتنا بھاری پڑ گیا کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دی اتنا یہ عظیم علم تو پہلا قاعدہ یہ تھی اس حدیث کے ذریعے دوسری بھی حدیث باہر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ ان کو یمن بھیجا اور کہا کہ وہاں تم جا کر اپنا مشن کیسے چلاؤ گے تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو بتانا ہے کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تھا توحید کا مفہوم وہی ہے کہ پچھلی حدیث میں نفی اور اسمات لیکن سیاست ایک قاعدہ اور بیان کر دی اور وہ یہ کہ سب سے پہلے توحید ہے فرمایا کہ نماز کی بات نہ کرنا جب تک توحید کو سمجھنا نہیں توحید سمجھ لیں قبول کر لیں تو ان کو نماز کی برداوت دینا کہ تم پر نماز بھی یعنی سب سے پہلے توحید ہر عمل سے پہلے ہر عقیدے سے پہلے ہر سے پہلے یہ نقطہ یہ ایک تاسیس ہر چیز کی اور یہ دو قاعدے مدمر ہیں جو توحید کے تعلق سے ہر مقام پر نافذ ہوتے تو پھر ہمارا کام کیا ہے اس فہم اور ادراک کے بعد اپنے اوپر اپنا لینے کے بعد ہم انہیں قواعد کی روشنی میں توحید کے طرح ہی بنے ان قواعد کو اور کوئی نہیں جانتا جس کے جو جو تمیزات ہیں اس تمیز کی وہ بات کرتے ہیں کچھ لوگ تبلیغ کو اپنے خود ساختہ اصولوں کے تحت اتنا معتبر قرار دیتے ہیں کہ تبلیغ پہلے ہے توحید بعد میں ان کی کتابیں ہم نے دیکھی شرک سے بھری ہوئی شرک سے بھری ہوئی شرک یا قصے کہانیاں موضوعات کی بھرمار اور وہ سمجھتے ہیں کہ شرک ہے لیکن نہیں بس لوگوں کو جوڑو توڑنا نہیں اللہ اکبر اگر کوئی شرک کی بنیاد پہ ٹوٹتا ہے بھلے ٹوٹے یہ شرح فکر ہے کہ ہم کو دین نے دی ایک شخص اپنے شرک پر قائم ہے اس کو آپ صرف جوڑنے کی بات کر رہے اور اس کے شرک کبھی آپ تردید نہیں کرتے تفنید نہیں کرتے کہیں ٹوٹنا نہ یہ کون سا دین ہے کون سی دعوت ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں اس قدر عقائد کا بگاڑ فساد ہوگا وہاں یقیناً پریشانیاں امراض آزادوں کے حملے یقیناً ہوں گے اور وہاں کتعین کردار ان لوگوں کا ہے جن کے پاس سچی اور خاص طرفین کہ اس کے فہم اور اس کو اپنا لینے کے بعد وہ توحید کے دائر بنے ان قواعد کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے اور یہی بات یقین سے سمجھ لیں کہ یہی نجات اور فلاح کی اساس یہی اساس اور یہی ہماری سیاست ہماری سیاست کو اوڑھنا بچھونا اسی لفظ کے ارد گرد عقیدت سیاست میں اقتدار کی بات ہوتی ہے اور توحید کے ساتھ انصاف کا تقابا یہ ہے کہ اقتدار بھی شخصی نہ ہو اقتدار بھی خالق اور مالک کر اسی کی حکومت قائم کرے ہمارے ہاں اگر جیت جائے کامیاب ہو جائے مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور لوگ گبرے ڈالتے ہیں ہم جیت گئے ہم کامیاب <سلام> حالانکہ یہ کانٹوں سے بھری ایک, ایک خاردار راستہ ہے کانٹوں سے بھرا ہو کیا ہے وجہ یہ کہ وہ جو اللہ رب العزت کی حکومت ہے اس کا اقتدار ہے وہ تصور نہیں وہ تصور نہیں پھر انبیاء کا نشن کیا ہے قولو لا الہ با. ہر مقام پر توحید کی بات ہر قدم کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ توحید نبی اقوام میں جب مکہ فتح کر لیا تو آرڈر کیا جاری کیا جناب علی کو بھیجا کہ جا کر ایک ایک بت کو توڑ دو اور ایک, ایک قبر کو سطح زمین کے برابر کر دی یہ پہلا آنے توحید کی عمل کیا کیا بیت اللہ میں داخل ہوئے چھڑی کے ہاتھ میں دی. اور بدوں پر مارنا شروع کر دی اور ان کو توڑ ڈالا اور ساتھ مارے کہ جان حق وزاحت حق الباتل ہاتھ حق آ گیا اور باطل چلا گیا یہاں بھی ہمیں ایک فکر دی ہے کہ باطل کیسے جاتا ہے باطل داغوں سے نہیں نعروں سے نہیں باطل حق آنے سے جاتے اپنے اوپر حق لے آؤ اپنے اوپر حق لے آؤ گے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی باطل کی چھٹی کر دے گا حق عملی طور پہ ہے صرف باتوں کی حد تک نہیں عملی طور پہ تو اس میں ہمارا کردار ہے اس کردار کو ہم سمجھیں اور یہی آفیت کا راستہ ہے یہی درختیت پورے دین کا محبت اور پورے دین کی احساس پورے دین کی اساس باقی سارے عمل ان کی اساس بھی تو توحید ہی ہے نا حج لبیک اللہ یہ توحید کی اساس نماز اللہ حکمت سے شروع ہوتی ہے کبھی سبحان ربراہ کبھی سبحان اور العظیم توحید کی باتیں توحید کی ازکار یہ سارا من توحید جہاد اقامت دین اللہ کے لیے منقوت کرمۃ اللہ وہ فی بھی اللہ جس کا جہاد صرف اللہ کی توحید کے لیے اس کا جہاد معتبر ہے اور قابل قبول ہے باقی سب شیطانی جہاد تو سب کچھ توحید ہے دین دین توحید ہے تو پھر جو کہ یہ فکر اللہ نے ہمیں دی ہے اس فکر کو ہم نے آگے منتقل کرنا اپنی دعوت کے اور یہی ہمارا اصل کردار ہے اس کو خود اپنائے اس کی دعوت کو عام کرے جو بھی مسائل ہمیں مل جائے ہم مسائل شرعی ہیں تحریر ہے تقریر ہے دروس ہے کتب کی اشاعت ہے انفرادی دعوت ہے اجتماعی دعوت, دعوت, دعوت ہے نور الاسلام کی طرح کبھی میں اپنی قوم کو انفرادی دعوت دی کبھی اجتماعی دعوت, دی، تو یہ, طریقہ دعوت دی، تو یہ طریقہ دعوت دینے کا اس سے اس دعوت کو عام کیا جائے توحید کو پھیلایا جائے اور یہ در حقیقت وہ راستہ ہے جس پر اصلاح یا وہ قائم مکہ مکرمہ جب آپ نبی بن کر آئے تو برائیوں کا ایک مرکز تھا اللہ رب چند سالوں میں انقلاب کر انخلا صرف اس توحید کی بنا دائ بجے توحید کی, کی, کی اختلاف ختم ہو گیا وہ قوم باہم شیر و شکر بن گئے برائیاں ختم ہو گئی اور مکہ مکرما میں اصلاح کا نظام قائم ہو گیا مدینہ منورہ میں اصلاح کا نظام قائم ہو گیا اور پھر یہ دعوت آگے بڑھی اور پھیلتی گئی اور کہاں کہاں تک پہنچ گئی یقیناً اول توحیدی ہے اسی کی خدمت اسی کا فہم اسی پر عمل اسی کی دعوت اسی کے تکانوں کو سمجھا جائے اور آگے پیش کیا جائے تو یہ ایک عقیدت کا راستہ ہے ہم اس وقت جو مختلف مصائب کا شکار ہیں تو وہ بھی اسی عقیدہ توحید کی برکت سے ختم ہوں گے ذرا مثلا قریت کانت عمرت مطمئنت یا عصی حرت کو رقد بالکل مکا فوراً جو ہے الحمد للہ اللہ نے ایک نزدیکی مثال بیان کی بڑی مصمعین تھے فراوانی کے ساتھ روزی ہر جگہ سے آ رہی تھی اور اچانک اس قوم ایک مرد آ گیا اور وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری ناشکری کی پہلی اسٹیج یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو منسوب دے غیر اللہ کی طرف یہ پہلی اسٹیج اور یہ شرک ہے یہ مرد اس قوم میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دو لباس پہنا دیے ایک بھوکا اور دوسرا خوف ہے ن بھی چلا گیا اور جو اقتصادی مضبوطی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور وہ قوم بھوکی اور کل تو یہ توحید بگاڑ کی بنا پر یہ بگاڑ پیدا ہو تو اس وقت ہم بگاڑ میں مبتلا ہیں گرے ہوئے عباس انہوں کا قول کال کے چچا ان مصیبت اور مان عطرت اللہ بل ما سی ہے بما روخت اللہ بتتا ہوا کوئی بھی آفت کوئی بھی مصیبت نہیں اترتی مگر ہماری نافرمانی کی بنا ہمارے گناہوں کی بنا اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ ستر ماؤں سے زیادہ پیار کر دے وہ چاہے گا کہ میرے بندوں میں سیلاب آئے زلزلے آئیں اور لاکھوں موثر ہو جائیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں بندے ان عذابوں کو خریدتے ہیں اپنی حرکات کے ذریعے اور سب سے دھیان گنا شرکے فرمایا کہ کوئی عذاب نہیں آتا مگر ہماری معصیت کی بنا پر اور نہیں ٹلتا مگر ہماری توبہ کی بنا پر تو توبہ اور استغفار ہم پر فرد ہو چکے تو بھائی استغفار کی اساس بھی تو توحید اللہ پر ہے اللہ علیہ وسلم پہلے جانو اور پہچانو کس چیز کو لا الہ الا اللہ کو مستق اس کے بعد استغفار کرو استغفار مقدم نہیں ہے پہلے کی پھر مقدم پہلے پہ جانو لا کیا ہے اور اللہ کیا ہے نفی کیا ہے اور اس بات کیا ہے پوری طرح اس عقیدے کو پہچاننے کے بعد پھر استغفار کرو ایک بار کے استغفار سے سو سال کے گنا مار کر یمنا آدم لو فلا قدم کرنے سے اے آدم کے بیٹے آگر زمین پر رکھے آسمانوں کو استغفار کر لے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دو تو پھر جو بھی معاملہ ہے اپل واخر توحید کی بات توحفہ کی قبولیت توحید پر قائم ہے استغفار کی صحت توحید کے ہر مشروط ہے ہر عمل کی بہتری توحید پر قائم ہے عمل سانے کی قبولیت توحید پر قائم ہے توحید کی معرفت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور گناہوں کی بخشش کے بغیر اللہ کی رحمت اور جنت کا حصول ناممکن تو پھر توحید کس کے پاس ہے ان کی ذمہ داری ہے کوئی انتقالوں کو سمجھے عملی طور پہ خود اپنائے اس کی دعوت کو پیش کرے مبلغ اور دائیں بن جائے انبیاء کے اسوہ کے مطابق ہمارے کردار کے منتظر ہے اور اصلاح کریں یہ کردار ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ پہلے ہم اپنی آسمت کی اصلاح کریں عقیدہ توفید کی برکز عقیدہ نفی اصلاح ہے ایک مکمل معرفت ہم کو حاصل ہو مکمل شعور اور ادراک اور ہمارے ہر عمل کا محور اللہ کی توحید ہر عبادت کا محور اللہ کی توحید ہو سربک اللہ کا پہلا آڈر اپنے پروردگار کی عبادت کرو عبادت کی اساس تو حیلی اور ساتھ ساتھ ایک اور رنگ عبادت پر غالب غالباجیں شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے بس دو ہی باتیں ہیں عبادت کس کی اور عبادت کیسے کس کی اللہ کی کیسے اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اول و آخر سارا دن یہی اور یہ پیغمد اللہ پاک میں نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس پورے فہم کے ساتھ بس خود حاصل کریں اپنی اصلاح کریں اور اس دنیا میں توحید کے دعائف بنے مبلغ اللہ اور یاد رکھو یہ دعوت بڑی دھیمی ہے بڑی دھیمی ہے کچھ لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور جذباتیت میں پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں جو قطع سلف صالحین کے مطابق نہیں ہوتے یہ دین کا مزاج نہیں ہے دعوت بڑی دھیمی دعوت آہستہ آہستہ پھیلتی اگر یک دم انقلاب آنا ہوتا تو محمد کی جسم آپ کا خون سب سے مہنگا وہ بار بار گر رہے ہیں. بار بار آپ تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور تقریباً تیئیس سال اللہ تعالی نے دعوت کا کام آپ سے لیا اور پھر کامیابی عطا فرمائی آہستہ آہستہ آہستہ یہ دھیما عمل ان دروس کے ذریعے ان تالیفات کے ذریعے اس دعوت کے انداز کے ذریعے تو یہ چیز ہے کامیابی کی احساس اور پھر جہاں اللہ رب العزت موقع دے اس کردار کا جو کردار بعض وقت زندگی میں آتا ہے وہ جہاد فی فیس اللہ کا جو ہمیشہ قائم نہیں رہتا وہ ایک آر ان گردنوں کو کاٹنے کے لیے جو توحید کے راستے پہ رکاوٹ بنتی جب تک دعوت جا رہی ہے اور پیش کرنے کے مواقع موجود ہیں دعوت دیتے رہو رسول اللہ کا فرمان ہے اسلام رجل حضر الواحدین خیر من قطر الف کافر میری زبان سے میری دعوت سے ایک شخص اسلام قبول کر لے میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ میری تلوار سے ایک ہزار کفار کا قتل زبان کے کردار سے موت ہے شرک اور کفر کی اور تلوار کے کردار سے موت ہے مشرق اور کافر کی تلوار سے کافر مرتا ہے زبان سے کفر مرتا ہے اور کفر کو मारता اس کے لیے کردار ادا کرنا اور جب کفر رکاوٹ بن جائے اپنی گردن پھلا, پھلا, پھلا کر کھڑا ہو جائے پھر اس گردن کو کاٹنا پڑے گا یہ براحل کبھی کبھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مراحل کے ساتھ توحید کی خدمت کرنے کی توفیق ادا فرما دے اور ہمیں سچا دائی بنا دے اور وہ توحید جو کائنات کی اصلاح کی اساس ہے اللہ پاک اس کا فہم عام کر دے لوگ اس کو سمجھیں اس کو اپنائیں تاکہ صحیح معنیٰ میں اس زمین پر اللہ کا اقتدار قائم ہو اور اس کی توحید نافذ ہو پھر اس کے بعد برکات ہوں گی اور بڑے بڑے اللہ کے انعام ہوں گے کامیابی ہوگی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک کا فرما دے نخور و خوری حاضر اللہ بخر النحمد اللہ عالم